الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا مصدر الخير من النهاره حالتى كل قلب واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد, آل محمد. وصلم وعلى اله محمد وسلم على من نبتدى بخضاب الى يوم الدين محترم برات دلی بھائی جو بہنوں آج اپنے سے موضوع جو ہے وہ مواصل کی تبدیلیاں اللہ رب العالمین پہ عجیب ترین نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمتی ہے کہ سال بھر ایک موسم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سرحدی گرمی اور معتدل اس طرح کے موسم ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ لاتے رہتے ہیں کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے رات بڑی ہوتی ہے کبھی اللہ رب العالمین اپنی قدر و قرم سے اس کے برقر دیتے ہیں رات بڑی ہونے لگتی ہے اور دن چھوٹا ہونے لگتا ہے یہ سب اللہ رب العالمی علامات نشانیوں میں سے ہیں ان نتیجہ نیا دلی بلی الگ اگر مندوں کو چاہیے کہ اس کی عبرتوں نصیرت حاصل کریں اور اللہ رب العالمین خصوصاً دوست یہ سارا نظام اپنے آپ میں رکھتا ہے کایات نے کسی اور ہاتھ ہی دیا فرمایا زرا تبدیل عجیب علی یہ الحب العالمی کے مقررہ سادہ چیزیں ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں لا سکتا ہمیں ان مواسب سے یہ امر عبرت کو نصیرت حاصل کرنی چاہیے اس سردی کا موسم جو ہے اس کی بڑی بدیلت کے اندر آئی ہے اور جو حدیث نظر آئی ہے کہ سمجھو کہ اللہ عبدالعالمیر نے اپنے نبی کو بدلئے وہی بتایا کیوں کی اللہ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا بماند کم بھاگا کہ ہماری اللہ وقت جو ہے ہمارے نبی اپنی طرف سے کوئی بات کو نہیں بتاتے وہی بتاتے ہیں جس کی ہم وہی کہہ کے ان کو حکم دیتے ہیں نبی حدیثرا کو سنا نہیں حدیث کنڈر ہم اس حدیث کی جمع سے بھی ہے مختلف الفاظ میں سردی کے موسم کی بڑی فضیلت بیان کی اور فضیلت کے بیان کرنے کا متحدے مطلب ہم اس سے استعفا رہا ہے ہم ہاں اس سے تازہ اٹھائے اور اللہ خراب عالمین کا خطرہ بن گئے ویسے حدیث کے انڈر نبی اہیشرا کو سنا دیے اس کو غنیمت قرار دیا ہے کے موسم کو ار دیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے مال غنیمت نہیں جاتا ہے اسی طرح سے اس اندر کے اندر اگر اللہ رب تعالیٰ کے آمان ارب الشباب کے آمان کرنے لگ تو کرو گے اللہ تعالیٰ بہت بڑا پہلو شواب دے دیا کرتے ہیں یہ ہمیں چاہیے تھے میں اس سے فائدہ اٹھانے کی طالبان کوشش کریں نبی علیہ اللہ فرمائے یاد رکھو المایا الغیب اقل بارش کا اور بہار کا موسم جو ہے وہ یہ سردی کا موسم ہے اللہ خاطر نے ربی درخت استعمال کیا مقصد یہ ہے کہ رب کا سیزن جب ہے بہت سارے پھل درخت اپنے پھل جاتے ہیں گمی ہری ہری ہو جاتی ندی رہتا ہوں یہ موہنوں کی لہروں نہ شام کے ساتھ رمایا نہ رکھو اللہ تم یہ جو سردی کا موسم ہے یہ گنیمت ہے اس لیے تم فائدہ اٹھاؤ اور دو بڑے who shall only who Thank uh you, -huh. بیماری جو لوگ دوسرا ہیں انہیں شرما جو محسوس میں جس کو شیخ خلیفہ اور ان کے آواز انسان اللہ تعالیٰ سرک سے امرت توفیق مشی شرما اور ہر سے ارحد نے روک لے